الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخصوا فيه الأبصال مهطئين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفقدتهم هوا وأنزر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قول ما لكم من سوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وَإِن كَانَ مَقْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعَدِهِ رُسُلَهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ زُنْتِقَامٌ صَدَقَ الله رَزِيمٌ <تصفيق> <تصفيق> اے مخاطب آپ اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے آمال سے غافل بمان نہ کریں بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان غافلوں کو ڈھیل دیتا ہے ایک ایسے دن کے لیے جس دن کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی محتئین دوڑ رہے ہوں گے یہ لوگ مقنی رعو سے ہم ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے لایر تد علئی طرف ہوں ان کی نگاہیں ان کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے وہ افعدت ہوا اور ان کے دل اڑ رہے ہوں گے تو انذر الناس آپ ڈرائیں لوگوں کو اس دن سے یومتی ہم لذاب کہ جس دن ان کے اوپر عذاب آ جائے گا تو کافر لوگ کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ یہ کہیں گے ربنا اخرنا آخر نا الجل قریب ہمارے رب ہمیں ایک وقت تک کے لیے مہلت دے دی جائے یعنی دنیا میں دوبارہ لوٹایا جائے نجب دا اوق کا ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں گے ون طب اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے جواب ملے گا اوللم تکون اکسم تم بن قبل و مالکم زوال کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے دنیا میں جب رہتے تھے تو قسمیں اٹھاتے تھے کہ تمہارے اوپر کوئی زوال نہیں آئے گا و سکن تم فی مسا کہ ظلم و حالانکہ تم نے رہائش اختیار کر رکھی ہے ان لوگوں کے مکانوں میں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور انہیں ان ان ان ان اللہ نے ختم کیا تھا وہ تبعین کئی ففال نابہ تمہارے سامنے واضح ہو گئی بات کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیسے کیا تھا وہ ضرب نالقم اور تمہارے لیے ان کو ہلاک کر کے بطور عبرت کے مثال کیسے بنائی تھی وقد قد مکرو ان لوگوں نے ہیلے کیے مکرو فریب کیے اسلام نبیوں کے بارے میں وند اللہ مکر اللہ کے ہاں ان کا مکر ہے یعنی ان کے مکر کی سزا اللہ کے ہاں مقرر ہے اور انکان مکر ہوں لے الجبال اگرچہ ان کے مکر اتنے بڑے تھے کہ اس سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتے فلاط سبند اللہ مخلف واد اور آپ گمان نہ کریں اے مخاطب کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے جو رسولوں کے ساتھ کیے ہیں یا ان کے جانشینوں سے کہ اللہ ان کی مخالفت کرے گا ایسا نہیں ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ غالب اور انتقام والا ہے کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ حیرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں جب اپنے اہل ویال کو وادی غیر زیزر میں چھوڑا اس میں آخری دعا یہ تھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا یہ کی ہے کہ بڑھاپے میں اللہ نے مجھے بیٹا اسماعیل عطا کیا اور پھر پوتا بھی اسحاق بیٹا اسحاق عطا کیا اسماعیل اور اسحاق بیٹا عطا کیا پھر دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو پوتا بھی کہا تاکہ اسماعیل و یقوب تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے بلا شبہ نے میری دعا کو سنا ہے قبول کیا آخری دعا یہ تھی رب جالمی مقیم سلات و ضروری تھی کہ اللہ تعالی مجھے اور میری اہل و ویال کو نماز کا پابند بنا نماز ایمان کے بعد بہت اہم رکن ہے اور اس سے تمام نظام انسان کا ٹھیک ہوتا ہے اگر نماز کا پابند ہو دوسری دعا کی ربن اکسلی والدیا وین نے یوم الحساب اے اللہ میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما تو والد تو قرآن مجید نے جو ساتویں پارے میں بات کی ہے اور سول میں پارے میں بات کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تو بت پرست تھے اور بعد میں تو لکھے بت بناتے تھے تو والد کے لیے دعا مغفرت کرنا کیسی ہے یہ بہرحال بہت ساری بات یہاں کی گئی ہیں ایک جامع مان بات یہ ہے کہ شروع میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد کے مغفرت کی دعا کرنے سے منع نہیں کیا گیا تھا تو اس وقت کے لحاظ سے یہ بات ہے کہ اپنے والد کے لیے دعا کی ہے بعد میں جب منع کر دیا گیا ماک تو قرآن مجید نے اس کو گیرویں پارے نے فرمایا ما ماکان استغفار ابراہیم علیہ ابھی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا کہ اللہ نے کہا تھا آپ جس کے لیے بھی دعا کریں گے ہم قبول کریں گے اسی وعدے کے تحت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی لیکن فلم ادب اللہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ یہ مشرق ہے یہ ہمارا دشمن ہے آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں تبرآمن ابراہیم علیہ السلام نے ان سے برات کر لی کہ اب آئندہ میں دعا گویا نہیں کروں گا تو یہ دعا جو رب جانے سلا ذریعے تھی ہو سکتا ہے اس وقت کی دعا ہو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو منع نہیں کیا ادا کیا تھا اپنے والدین کی مغفرت کی واللہ علیہ سوال بعض حضرات نے تفسیروں کے اندر ایک بڑی بحث لی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ والد نہیں تھے اظہر جن کا ذکر صافویں پارے میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا یا ابت جو سولو پارے میں ہے یا ابت علم مالا یسما ولا یوبسر کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا اور وہ مواحد تھے لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدہ تو ان کی پہلی یعنی اس کے بارے میں تو کسی کا کلام نہیں ہے کہ وہ مشرقہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تو لہذا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والدین کے لیے یہ دعائے مغفرت کرنا یہ صحیح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرق نہیں تھا اور جو لے ابی ہے کا ذکر ہے آزر کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد وہ والد نہیں تھا وہ چچا تھا بہران یہ مفصرین نے ایک بحث کی ہے اور ٹھیک ہے حدیث میں آتا ہے کہ چچا بھی والد کے حکم میں ہوتا ہے لیکن یہ قرآن مجید کے الفاظ جو زہری اپنے مفہوم پر دلالت کرتے ہیں ان سے انحراف کر کے دوسرے معنی کو گویا کے سامنے لانا ہے تو اس میں کوئی ابراہیم علیہ السلام کی اس میں کوئی توہین کی بات نہیں ہے ہدایت کا مالک اللہ پاک ہے تو پیغمبر کا اگر والد مشرق تھا تو اس میں پیغمبر کی کوئی توہین نہیں ہے جیسے حیرت نو علیہ السلام کا بیٹا باوجود سمجھانے کے وہ صحیح نہیں ہوا تو اس میں نو علیہ السلام کی کوئی گویا کہ توہین تو لازم نہیں آتی یا حیرت لوت علیہ السلام کی بیوی گویا کہ اس طریقے سے تھی تو اس میں لوت علیہ السلام کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے لہذا قرآن مجید نے جس چیز کو جس انداز میں بیان کیا ہے اور وہ ایک جگہ میں بیان نہیں ہوا بہت جگہوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا لفظ استعمال ہوا ہے تو با حضرات نے یہ تعبیر بھی کی ہے کہ والد تو ٹھیک تھے وہ آذر جو ہے وہ چچا تھے اور وہ مشرک تھے ولّہ عالم و سواب بہرحال یہ بہت جامع مان دعا ہے اور ایک مسلفات کو یہ دعا کرنی چاہیے والدین کا استادوں کا انسان کے ذمہ بہت حق ہوتا ہے تو یہ جو دعا ہے اس میں والدین کے لیے بھی آ گئی اپنے لیے بھی آ گئی مومنین کے لیے بھی آ گئی یوم اک الحساب کے اللہ سب کی مففرت فرما آج کے سبق کی بات ہے غلط غافل عمل یامل خطاب ہے ایک عام مسلمان کو کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر حالات کمزور ہیں یا دشمنان اسلام اسے تکلیف دے رہے ہیں اور دشمنان اسلام عروج پر ہیں نفروں میں ہیں غرور پر ہیں ہر طرح کے وہ اعمال کر رہے ہیں تو گویا کہ انہیں آزادی دی گئی ہے اور مسلمان کمزور ہیں تو مسلمان اپنے دل میں یہ سوچے کہ یہ اللہ پاک کو گویا یہ نہیں معلوم کہ یہ کافر مشرق کیا کیا, کیا کام کر رہے ہیں اللہ ان کو سزا کیوں نہیں دیتا یعنی یہ خیال اگر کسی مسلمان کے دل میں آئے کہ ہر طرح کے اللہ عب میں یہ لوگ وہ ملوث ہیں اور پھر بھی یہ بڑے صحت مند پھر رہے ہیں اللہ کو معلوم نہیں ہے ان کے اعمال اس پر یہ جواب دیا ہے کہ اپ اللہ کو غافل نہ سمجھیں ظالموں کے اعمال کے بارے میں اللہ کے علم میں ہے اللہ کے ایک اصول ہے ذابطے ہیں وہ کیا انما یاخرہم لیو اللہ تعالی ٹھیل دیتا رہتا ہے اور اس عنوان کو قران مجید نے کئی مقام پر بیان کیا ہے ایک مقام پہ فرما انما نؤملی لهم ليزدادوا اسماع کہ ہم ٹھیل دیتے ہیں کفار کو یا فساق فجار کو کہ اور اضافہ کر لیں گناہوں میں اور اضافہ مہربانی ہے قرآن مجید نے بارے میں بیان فرمایا تمام چیزیں اللہ کی قبضے میں ہیں اللہ مالک ہے ان کا خالق ہے اور اللہ کی ملکیت میں اور کنٹرول میں ہیں اسی کے مرضی سے چلتی ہیں لیکن اس کے باوجود قطبہ علی نفسی ہی الرحمہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے مہربانی کرنی ہے وہوں کے ساتھ مہربانی تو ڈھیل گناہگار کو فاسق کو کافر کو کہ وہ سرکشیوں پر ہے اور اللہ مہربان ہے کہ وہ ڈھیل دے رہا ہے اس ڈھیل میں اللہ کی رحمت کار فرما ہے کہ کیوں نہ کسی موقع پہ آ کے یہ شخص توبہ اور استغفار کر لے مسلمان ہو جائے یا گناہ مسلمان ہے تو توبہ استغفار کر لے تو ڈھیل گویا کہ ایک اللہ کی طرف سے مہربانی ہے فرمایا ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں ایک دن بہت ہولناک دہشت والا دن ہے اور وہ قیامت کا دن ہے فی جس کے اندر لوگوں کی نگاہیں خلی کی خلی رہ جائیں گی وہ ترنا سے سکارا سکارا حالانکہ ناجاب اللہ شدید کہ لوگ جب قیامت کے وہ آوازیں سنیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ جو جس کا انکار کر رہے تھے وہ تو آج سامنے آ گئی ہے چیز تو لوگ دیوانے نظر آئیں گے جیسے نشہ پیا ہوا ہے اللہ ڈھیل دیتا ہے ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں لوگوں کی نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی لوگ دوڑیں گے لکھا ہے مفسرین نے احادیث کی روشنی میں کہ شہری لوگ دیہاتوں کی طرف دوڑیں گے اور دیہاتی لوگ شہروں کی طرف دوڑیں گے اور بس اپنا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے وہ آواز اتنی تیز نہیں ہوگی کہ گویا کہ اس آواز کی تیزی کی وجہ سے جو سور پھونکی جا رہی ہے اس آواز کی تیزی کی وجہ سے گویا لوگ ڈر رہے ہیں نہیں آواز تو دھیمی دھیمی ہوگی لیکن اس میں کوئی ایسا زہریلا پیغام ہوگا جو لوگوں کے دلوں کو اڑاتی جا رہی ہوگی اور آواز باختہ ہو جائیں گے لوگ اتنے اس کے اندر کوئی خوف کی خبر گویا کہ اس آواز کے اندر ہوگی محتجین کہ ان کے وہ رہے ہوں گے لوگ مکن سلم اور سر ان کے اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے جیسے بندہ حیران ہوتا ہے نا تو دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے لا یر تدوئی ترف ہوں ان کی نگاہیں ان کی طرف واپس نہیں آ سکیں گی یہ ڈر کی وجہ سے انسان کی نگاہ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے جو مردے کو روح نکلتی ہے اس کے پاؤں کے ناخنوں سے تو وہ نکلتے نکلتے سب سے آخر میں روح انسان کی نگاہوں سے نکلتی ہے تو یہ نگاہیں ان فرشتوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں یہی فرمایا کہ ابھی جسم ڈھیلا ہوتا ہے کہ میت کی جلدی سے آنکھیں بند کریں اگر اس وقت آنکھیں بند نہ کی جائیں تو وہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں وہ بھی ایک ہولناکی سے اس میت کی آنکھیں کھلی رہی وہ منظر سارا وہ دیکھ رہا ہے یہاں پر بھی یہی ہے دن سے ڈرائیں مراد اس دن سے قیامت کا دن ہے کافر لوگ آخرت میں یہ کہیں گے ربنا ہم اخرنا سے مراد ہے ہمیں لوٹا دیں دوبارہ ایک دنیا میں مجیب کا الرسول ہم آپ کی بات کو مانیں گے پیغمبروں کی بات کو مانیں گے نیک امال کریں گے فرمایا جائے گا کہ تم تو دنیا میں جب تمہیں سمجھانے والے سمجھاتے تھے تو تم تو کہتے تھے کہ مالکم من سوال ہم تو یوں ہی رہیں گے ادھر ہی صحیح آ, کوئی زوال نہیں ہے حالانکہ تمہارے لیے ثبوت کے طور پر یہ بات کافی تھی مراد اول مشرقی مکہ ہیں کہ تم یہاں سے سفر کر کے شام کو جاتے راستے میں سمود وغیرہ کی بستیوں کو دیکھتے کہ وہ کیوں ان کو تباہ کیا گیا ہے یہ باتیں تمہارے سامنے ہمارا پیغمبر بیان کرتا تھا کئی ففا الامثال ہم نے انہیں کیوں ہلاک کیا ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا تمہارے لیے یہ نشان عبرت کے طور پر مثالیں تھیں جس سے تم نے حاصل نہیں کی اور مکرو فریب کرتے رہے و مکرحم اللہ کے ہاں ان کے مکر کا جواب ہے یعنی ان کے مکر کا سزا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے وہ کیا ہیلے کر رہے ہیں جیسے نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیے تھے قتل کرنے کے بارے میں جلا وطن کرنے کے بارے میں فرمائے و ان کا نہ مکرحم لطور نے ان کو نافیہ مراد لیا ہے تو جواب یہ ہوگا کہ ان کے مکر ایسے نہیں تھے اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ان کے مکر ایسے نہیں تھے کہ پہاڑوں کو ہٹا سکے لیکن اگر ان کو اپنے اصلی معنی میں لیا جائے یہ ان وسلیہ ہے یعنی اگرچہ ان کے مکر پیغمبروں یا ان کے جانشینوں کے بارے میں اسلام کے بارے میں ایسے تھے کہ ان کے مکروں میں اللہ تاثیر رکھ دیتا تو پہاڑ بڑے بڑے اپنی جگہوں سے ہٹ جاتے اتنے بڑے ان کے اسلام کے خلاف مکر تھے لیکن اللہ نے اپنے پیغمبروں کو یا ان کے ماننے والوں کو پہاڑوں سے زیادہ استقامت عطا کی ہے کہ ان کے مکر ان امبیا علیہ السلام کو اپنے راہ راست سے یا ان کے ماننے والوں کو صراط مستقیم سے نہیں ہٹا سکے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا بلا شبہ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ اور انتقام والا ہے اللہ سمجھ نسل